امن ندامہ جلد بازی سے بچو کیونکہ عرب اس کو امن ندامہ کہتے ہیں جلد باز آدمی جاننے سے پہلے بولتا ہے اور سمجھنے سے پہلے جواب دیتا ہے اور سوچنے اور فکر کرنے سے پہلے عزم کر لیتا ہے اور اندازہ لگانے سے پہلے معاملہ ختم کر دیتا ہے اور بغیر آزمائے تعریف کرتا ہے اور بغیر چنے و آزمائے مذمت کرتا ہے جلد بازی جس نے بھی اپنائی اسے ندامت کا ساتھی بننا پڑا اور سلامتی اس سے جدا ہو گئی لہٰذا جلد بازی سے بچو